ضروری کاموں پر زیادہ توجہ سفر حج جو سفر عمرہ میں جو کام ضروری ہیں ان میں محنت کی جائے اور جو ضروری نہیں ان میں موقع اور مسئلے دیکھی جائے ان کے بارے میں زیادہ مشقت اختیار نہ کی جائے اور نہ ہی ان پر کسی کو ٹوکا جائے